السلام على عباده الذين اختطان أما بعد فعود بالله السميع العليم والسيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحكانا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْتٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ تَغِيرًا فَرَبُّكُمْ عَل إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين وفورا وآتز القربى حقه والمسكين وابن التبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان السياطين وكان الشيطان لربه كفورا سبك الله العظيم کو کے دوران جو بارہ احکامات ملے جنہیں سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا گیا اس میں ابتدائی حکم جو ہے وہ اللہ کی توحید کا ہے اور پھر سے اجتناب کا ہے دوسرا حکم ماں باپ کے ساتھ شفقت رحمت موت پیار محبت ادب اور احترام پر مبنی ہے اس پہ ہماری گفتگو پچھلے دس میں ہو چکی ہے آج پھر ہم چلتے ہوئے سے ایک مختصر کا جائزہ لیتے ہوئے آگے نکلیں گے اور اگلی آیت میں جہاں پہ معاملے کو بیلنس کیا گیا ہے توازن تو بنایا گیا ہے اس سے بھی ہم گفتگو کریں گے ماں باپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ تیرے گھر میں یا تو جنت کے دو دروازے ہیں یا جہنم کے دو دروازے ہیں؟ یعنی یا تو ان کے ذریعے تو جنت میں جائے گا یا انہی کے ذریعے تو جہنم میں جائے گا اسی طرح آپ نے فرمایا تیرے رب کی رضا تیرے باپ کی رضا میں ہے اور تیرے رب کا غصہ تیرے باپ کے غصے میں ایک جمعے کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف لے گئے تو آپ نے پہلی سیڑھی پر جب پاؤں رکھا تو آپ نے فرمایا آمین پھر دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آپ نے فرمایا آمین پھر تیسری سیڑھی پر جب آپ نے پاؤں رکھا تو آپ نے فرمایا آمین جمعے کی نماز کے بعد صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آپ کا معمول نہیں تھا پھر آپ نے آج تین دفعہ امین کہا وہ پوچھا کرتے تھے اگر یہ سنت ہے ہر سیڑھی پہ پاؤں رکھتے ہوئے امین کہنا تو آئندہ جو بھی آئے گا ظاہر وہ پھر پھر اس طرح سے کرے اس لیے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت آپ کی ہر خاموشی آپ کا ہر بولنا اور آپ کا ہر ایکشن جو تھا وہ دین شریعت تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جب پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تھا تو جبرائیل تشریف لائے تھا اور انہوں نے کہا یہ رمضان کا مہینہ تھا فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ گوڑے ہوئے اور پھر انہوں نے اسے جنت میں داخل نہیں کیا یا ان کے ذریعے وہ جنت میں داخل نہ ہوا تو میں نے فرمایا آمین برباد ہو گیا وہ شخص یا برباد ہو جائے وہ شخص یا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے اور اسی طرح رمضان کے روزوں کے بارے میں بھی تیسری بار کہا گیا کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور پھر بھی وہ جنت میں نہ جائے اس میں اپنا آپ بخشوانہ لے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے باپ کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہو تو تمہیں ایک مقبول حج کا سوال ملتا ہے حج میں جب یہ حدیث بیان کیا کرتا ہوں یہ بات ضرور کہا کرتا ہوں ہمیں سے ہر ایک نے تقریباً نائنٹی نائن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے لیکن بات مقبولیت کی قبول بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں قبول بھی ہوئی ہیں یا نہیں اس لیے کہ قیامت کے دن جنت اور جہنم کا مدار قبولیت پر ہے آپ پیسہ دے دیتے ہیں دیکھنا یہ ہی کہ اگلا کھوٹا سمجھ گئے اسے آپ کو واپس کر دیتا ہے اس کے بعد آپ کو کچھ دیتا بھی ہے تو باپ کو ایک نگاہ محبت سے دیکھنا پیار سے دیکھنا ایک مقبول حج کا سوال تو ایک صاحبی کھڑے نے کہا کہ حضور اگر میرا باپ میرے گھر میں ہوتا ہے تو میں اگر سو دفعوں سے دیکھوں آپ نے فرمایا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے تو میں سو سوال آج کا سواب دوں اسی طرح سے اس کے برعکس دیکھیں معاملے کو واضح کرنے کے لیے تو ایک حضور کے ساتھی تھے صحابی تھے جب ان کا وقت, وقت انتقال آیا تو جان کنی کا عالم تھا لیکن جان نکل نہیں رہی تو کسی نے آ کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فلان صاحب جو ہیں وہ بڑے تنگ ہیں جان نہیں نکل رہی بعض روایات میں آیا کہ وہ بدری صاحب تھے مگر مجھے اس کی اتھینٹس پتا نہیں ہے لیکن بعض روایات میں آیا کہ وہ فلان صاحب تھے جو وزر بدر میں قریب تھے آپ نے فرمایا ضائع ہے وہ بدری صاحب تھے ان سے کسی کبھی تو ممکن نہیں تھا کہ یہ معاملہ ہوتا آپ نے فرمایا ماں باپ میں سے کچھ زندہ ہے ان کا والدہ زندہ ہے آپ نے فرمایا اس سے کہو کہ میں تیرے پاس آ جاؤں یا تم میرے پاس آؤ تو انہوں نے کہا کہ میں چلتی ہوں حضور کے پاس وہ تشریف لے آئی ان کی والدہ تو حضور نے کہا کہ تم بیٹے سے ناراض آپ نے فرایا اسے معاف کر اس نے کہا نہیں اس نے ہمیشہ اپنی بیوی کی رائے کو مجھ پر ترجیح دی ہمیشہ اس نے میری بات نہیں مانی اپنی بیوی کی بات مانی اور میں تو اسے معاف نہیں کر آپ نے صحابہ سے کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو اکٹھی کی گئی آپ نے کہا آگ لگا آگ لگا دی گئی آپ نے کہا اس کوٹا اور آگ میں ڈال دیں تو تڑپ اٹھی کہ میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا آپ نے فرمایا جس آگ میں سے ڈالا جائے گا وہ آگ اس آگ سے زیادہ شد ہے اس پہ پھر ماں نے ماں کے دل میں رحم آیا اور ان صاحب کی جان اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی, کی سزا جو ہے ہر گناہ کی سزا جو ہے ہر گناہ کی عقوبت جو ہے وہ قیامت تک مؤخر کر دیتا ہے سوائے ماں باپ کے حقوق کے ماں باپ کی نافرمانی اس کے بارے میں رب نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جب تک اس کے مرتکب کو دنیا میں سزا نہ دے لے بدلہ نہ دلا دے تب تک اس کی جان نہیں دیتا بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب کے مقدر میں اولاد نہ ہو اور انہوں نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو اور اللہ تعالیٰ انہیں اس نافرمانی کا مزہ چکھانا چاہتا ہو وہ گاؤ ان کے دل میں بھی لگانا چاہتا ہو کہ جب اولاد وار کرتی ہے تو کیا گزرتی ہے ماں باپ پر اللہ ان کے مقدر میں بیٹا لکھتے بیٹا دے دیتا ہوئی. اس لیے نہیں کہ اس کی خدمت کرے اس لیے کہ یہ بیٹے کی خدمت کرے اور بیٹا پھر اس کی نافرمانی کرے اور لوگ پھر کہتے ہیں دیکھیں جی بڑے مدت کے بعد ایک بچہ ہوا ہے بیٹا ہوا ہے اکلوتا بیٹا لیکن دیکھیں جی اس نے ماں باپ کے ساتھ یہ کیا ہے وہ دیا ہی اسی لئے گیا تھا وہ بدلا چکانے کے لیے لکھا گیا تھا تیرے مقدر میں تو جب تک وہ جو کچھ اس نے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے یہاں نقد وصول نہ کر لے تب تک جان نہیں جاتی اسے وہ سب کچھ یہیں پر وصول کرنا ہوتا ہے یہ معاملات ہیں ماں باپ سے متعلق اولاد کے لیے قرآن حکیم میں کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ اولاد سے پیار کرو بلکہ یہ کہا گیا کہ تھوڑا پیار کرو تھوڑی محبت کرو لاطل حکم والا اولاد اکمان ذکر اللہ ان کی محبتوں میں کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے مال کے اولاد کمان اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد سے محبت کا دائیا ہمارے اپنے اندر ہے ہمارے لیے وہ کھلونا ہوتے ہیں پیار کرتے ہیں ہم ان جن چیزوں کا دائیا انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے باہر سے درس کی ضرورت نہیں ہوتی درس کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جس کا دائیا آپ کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ آپ کے شعور کو باہر سے دیا جاتا ہے کہ یہ بھی آپ کی ذمہ داری گھر بنانا ہر زی جان کے اندر ہے قیمتی بھی اپنا بل بنا کر رہتی پیڑیا بھی گھونسلہ بناتی انسان بھی مکان کی سوچتا ہے اس کے لیے اسے درخ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ مکان بناؤ مکان بنانے کے لیے وہ سو جتن کرتا ہے آپ یہاں جو دبئی میں آئے کسی مولوی کا درس سن کے نہیں آئیں اندر کے دائرے کی وجہ سے آئے اسی طرح پیسہ ہے اس کے لیے کوئی مولوی درس نہیں دیتا کہ لوگوں اوور ٹائم لگاؤ اندر کی لالچ کی وجہ سے آپ اوور ٹائم لگاتے خود کمپنی ڈوٹتے ہیں کہاں کام کرنا خود ویزا لگواتے سو فراڈ کرتے یہ سارے دائیے انسان کے اندر سے اسی طرح اولاد کا معاملہ اولاد کی محبت جو ہے وہ انسان کے اندر ہے البتہ ماں باپ کی محبت جو ہے وہ یہ نہیں ہوتی آدمی کی نظر نیچے ہوتی ہے احسان مند ہوتا ہے اتنا سا ساتھ رہتا تو انس ہوتا ہے لیکن بہرحال حال ان کی خدمت کرنے کے لیے انسان کو جنت کی لالچ دی جاتی ہے کہیں بھی اولاد کے لیے نہیں جا کہ اولاد کے ساتھ یہ کرو جی کہ اولاد کے ساتھ تو آپ نے کرنا ہے مرغی بھی کرتی ہے چڑیا بھی کرتی ہے شیر بھی کرتا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ نہیں کرتے یہی معاملہ آپ کا بھی ہے وہی معاملہ ہمارا انسانوں کا اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم ان کی خدمت کرو گے تو اللہ تعالی سہوز تمہیں عطا کرے ان کی خدمت کرو گے تو خدمت گار اولاد ملے گی ہمارے کا عزیز ہیں ان کا معاملہ یہ تھا کہ انتہائی خدمت ہماری پوری برادری میں میرے سمیت ماں باپ کا اتنا کوئی خدمتگار نہیں ہے جتنا وہ تو ہیں یہاں تک ہوا کہ جب والدہ فوت گئی ان کی تو وہ صبح ہر روز اس کے اپنی ماں کے جوتے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے ان جوتوں کو کیمتا تھا اور سر پہ رکھتا تھا مرنے کے بعد بھی اولاد اس کی موتی فرما ہے پانچ چھ بیٹے ہیں اور وہ جو کچھ کہتا رہے جوان شادی شدہ اولاد کو فزیکلی مارتا بھی ہے وہ والدہ لیکن سر نہیں اٹھاتا نماز پڑھے نہ پڑھے اس کے آگے سر نہیں اٹھاتا رب کے سامنے جھکائیں نہ جھکائیں اس کے سامنے جھکا ہوا ہوں نقد کر رہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے تو یہ خدمت گاری کا بیج ماں باپ کے یہاں بونا پڑتا ہے اور اس کی فصل اولاد کی شکل میں انسان سے ڈانٹتا ہے رب کو مالم بھی معافی نفوستے تمہارا رب یہ جانتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے تمہارے جی کے اندر کیا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ماں باپ انتہائی پچڑے ہوتے ہیں. جیسے بچہ ہوتا ہے وہ بعض ایسی جی کر بیٹھتے ہیں جو جن کو پورا کرنا آپ کے بس میں نہیں ہوتا اسی طرح جس طرح آپ بچپن میں ان سے وہ ڈیمانڈیں کر دیا کرتے تھے جو ان کے بس میں نہیں ہوتا ہے اب یہ آپ کی حکمت پر مبنی ہے کہ آپ انہیں کمپنسیٹ کر دیں آپ ان کی اس ڈیمانڈ کو ان کی ان خواہش کو کسی ایسے طریقے سے پورا کر دیں جو آپ کی سطح میں ہے اس مطالبے سے وہ دستبردار ہو جائے بچہ ہے وہ پچاس جنم والی گاڑی لینا چاہتا ہے ضد کر رہا ہے ماں باپ پوری نہیں کر سکتے مگر وہ اسے دس جنم والی لے دیتے ہیں تب وہ پچاس جنم والی سے دستبردار ہو جاتا ہے یہی حال ماں باپ کا ہوتا ہے تو ان کا ذہن بچے کی طرح ہوتا ہے ڈیمانڈ تو وہ اتنی بڑی کرتے ہیں لیکن خوش چھوٹی سی پر بھی ہو جاتے ان کے ناراضگیاں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں خوشیاں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ناراض بھی چھوٹی سی بات پر ہو جاتے ہیں خوش بھی چھوٹی سی بات پر ہو جائے اسی طرح بعض دفعہ وہ ان کا مزاج ٹھیک نہیں ہوتا گالی بھی دے دیتے ہیں اب بچہ گالی دے تو آدمی خوشی خوشی سے کو بتاتے تھے کیونکہ جی میرے بچے نے آج مجھے یہ بولا ہے یعنی اس کے لیے یہ ایک بات ہوتی کہ میرے بیٹے نے آج ہی جی مجھے یہ کہا کوئی باپ یہ نہیں کہتا میرے بیٹے نے میری لیکن جی تو کر کر ہے تین سال کا بچہ کے اس نے مجھے یہ کہہ دیا تفریح کے طور پر لیتے ہیں ہم ماں باپ کو وہ تین سال کا بچہ نہیں سمجھ سکتے ان کی بات کو تفریح کے طور پر نہیں لیتے ڑاپ ان کا آیا ہے تو میں برداشت نہیں کروں گا تو کون کرے گا وہ محلے والوں کو جا کے گالیاں دیں گے مجھے نہیں دیں گے تو کس کو دیں گے مجھے تنگ نہیں کریں گے تو کس کو جا کے تنگ کریں گے اور کون برداشت کرے گا اگر میں نہیں کروں گا اگر آپ سالے ہیں آپ کا آپ کی نیت تھی کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو بعض دفعہ ان کے مطالبے نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں. مثلا والد یہ چاہتا ہے کہ آپ پوری کی پوری کمائی جو ہے وہ ان کو بھیج دیں آپ نے پوری کی پوری کمائی ان کو بھیج دی مگر پتا چلا کہ انہوں نے پوری کی پوری ضائع کر دی اسلام یہ نہیں کہتے آپ ان کا خرچہ پورا کریں ان کے خراجات برداست کریں اس معاملے میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے لیکن اسلام آپ کو اس سے منع نہیں کرتا کہ آپ اپنا پیسہ بچار کریں وَلَا تُعْتُ الصُفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْجُقُوهُمْ فِيهَا وَقْتُوهُمْ وَقُولُو لَهُمْ قَوْلًا معروف۔ ان لوگوں کو اپنا مار جو کہ اللہ نے تمہارے تمہاری سٹیبلٹی کے لیے قیام تمہارے استحکام کے لیے تمہاری سیکورٹی کے لیے تمہارا ذریعہ بنایا ہے ان لوگوں کو مت دو جو اسے ضائع کر دیں سفار جنہیں پیسے کو ڈیل کرنے کی چاہے وہ آپ کا بڑا بھائی ہے چاہے وہ آپ کے والد صاحب ہیں اگر وہ پیسہ ڈیل نہیں کر سکتے تو آپ ان کی ضرورت پوری کریں وقت اور ان کو کپڑے بھی اچھے دیں وقول العم کالم معروف اور بات بھی ان کے ساتھ اچھی کریں مگر یہ ضروری نہیں کہ ساتھ انہیں یہ بھی بتایا کہ میں نے اتنے لاکھ جوڑ کے رکھا ہوا اس لیے کہ پھر تو وہ بچے کی طرح سے کریں گے سارا دور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو بھی پیسہ بھیجتے جاتے ہیں وہاں ضائع ہوتا رہتا ہے تو اس کا نام تابے داری نہیں ہے کیا آپ پیسہ وہیں ضائع کرتے جیسے آپ بچے کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں مگر پوری تنخواہ اس کے ہاتھ پر نہیں رکھتے آپ اسی طرح والدین کی ضروریات آپ کی ذمہ داری ہر بچہ یہ سمجھے کہ وہ میری ذمہ داری ہیں اگر ان کے دس بچے بھی ہیں تو انہیں آپ فٹبال نہ بنا لیں اور یہ دس کے دس ٹیم نہ بن جائیں پوری کہ ماں باپ کو فٹبال بنایا ہوا ہے ایک کہتا تین مہینے میں نے رکھا نا بس کافی میری بیوی نوکرانی ہوں گی اب تم رکھو اور وہ فٹبال بنے رہتے ہیں ہر بچہ یہ سمجھے کہ میرے گھر میں آئے میری جنت آ گئی بچوں میں قرآن اور کھینچا تانی ہو کے میں رکھوں گا وہ کہے نہیں میں رکھوں گا اور فیصلہ ماں باپ پر جا کے جس کو یہ کہیں گے اس کے پاس رہے گا اور اس کے بعد اسی بیٹے پر مت چھوڑ دیں آپ اس بھائی کو فیڈ کریں ماں باپ کی طرف بھائی میرا ایسا بھی ڈال لو ماں باپ کی خدمت میں یہ دو سو درم میرا بھی رکھ لو دوسرا بھی کہ میرا بھی دو سو گرم رکھ لو ایک باپ نے وہ دس پال لیے تھے اب یہ دس ایک باپ کو نہیں پال بیوی کہتی ہے کیوں وہ بہت رانی ہے اس کی بیوی میں ہی ان کا پیشاب جو ہے وہ سنبھالتی پھروں میں ان کی تھوپ اور وہ کھنگار اور ریچا جو ہے برداشت کروں دوسری بھی کریں نا وہ بہو نہیں ہے میں بہت زیادہ ہو اور بیٹا تو ہاں صحیح ہے اب با وہ اس کے گھر بھی جائے نا یہ بوجھ مت بنائیں جس کے گھر میں یہ دروازہ کھل جائے جنت کا وہ شکرانے کے نفل پڑے میرے ساتھ میرے ماں باپ بہت بڑی شہادت ہے جس کے ساتھ ماں باپ ایک دوسرے پر مت ڈالیں وہ یہیں آ کر خوار ہوتے ہیں یہ بڑے خوددار لوگ ہوتے ہیں ماں باپ جن کا نام ہے وہ باپ سے مانگ لیتے ہیں آپ سے نہیں مان آپ سے وہ باپ ہے برے ہو کر بھی محتاج ہو کر بھی آپ بیٹے وہ باپ کبھی وہ وقت نہ آئے کہ وہ مانگ کر لیں بہت بڑا دیر کراس کر کے انہیں آپ سے سوال کرنا پڑتا بیٹے سے سوال بیٹا ماں باپ سے کر لیتے ہیں. ماں باپ کی ہی جو ہے وہ اپنے ہی بیٹے کہتے ہیں. مانگ کے کھانا تو دوسروں سے مانگ لیں یہ کیفیت نہ ہو اچھا اب سوال یہ ہے کہ ماں باپ تو میرے ہیں ان کی خدمت کرنا میری ذمہ داری میری جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے لیکن گڑبڑ کہاں ہوتی ہے جہاں بیوی آ جاتی ہے اب وہ بیوی کے ماں باپ تو نہیں وہ یہ بات کہتی ہے ماں باپ آپ کے ہیں آپ اگر برداشت نہیں کر سکتے تو بیوی کہاں سے برداشت کرے گی اسلام کے اندر کہیں بھی یہ نہیں کہ بیوی کو الگ گھر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو کسی دارالامان میں جا کے داخل کروائیں اور بیوی کو گھر دیں الگ بھائی بھائی الگ ہو سکتے ہیں بھائی الگ ہوں گے ماں باپ الگ نہیں ہوں گے اور یہ بات پہلے کیا ہونی چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ شادی کر کے آ رہی ہیں اس کے ماں باپ بھی زندہ ہیں اگر یہ خدمت نہیں کرنی تھی تو اس کے ساتھ شادی کرنی تھی جس کے ماں باپ مر گئے ہوتی. یہ تو میرے بدن کا حصہ ہے میں ان کے بدن کا حصہ ہوں میں تو ان کو نہیں پوچھتا بیویا ایک دن میں سو کرے آدمی تو سو ہو جاتے مرد کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ ادھر سے فائر کر کے ادھر سے دوسری جاتی کر اس نے تین مہینے کوئی نہیں گزارنے ہوتے پی جاب قبول کرتے جائیں بیویاں بنتی چلی جاتی ہیں ماں باپ نہیں ملتے ایک ہی عورت ہے جس کے بتن سے نکلے باپ اور کوئی نہیں بنتا یہ ایک ہی نعمت ہے بس ایک بار آخری پیس تھا جو تمہیں مل گیا ہے بیوی مل سکتی یہ کبھی نہیں مل سکتے نہ یہ پیسے سے خریدے جا سکتے ان کا کوئی مہر نہیں حکمیر دیتے جاؤ اور ماں باپ بناتے جاؤ کوئی صاحب سے ان کی بیوی نے شرار کیا اس نے کہا کہ ہم نے الگ رہنا ماں باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جس طرح کہتی ہے بہو اس طرح کر لو دیکھیں آپ ماں باپ پھر بھی آپ کی خوشی دیکھتے اپنی موتازی نہیں دیکھتے وہ کہتے میرے بیٹے کا گھر نہ اجڑے ٹھیک ہے بیٹا تو تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے بہو نہیں مانتی تمہارے اپنے اندر جھگڑا رہتا ہے روز کی چرچا کہ مکان لے لیا وہاں رہنے لگ گئے چلتے ہوئے ماں نے اسے کہا کہ پتری یہ جو بڑا بیٹا ہے یہ مجھے دے جاؤ میرے پاس چھوڑ گئے کہ ماں کے پاس چھوڑ کے چلے گئے دو تین اور ان کے بچے تھے ان کے ساتھ اب دوسرے دن وہ واپس آئے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے پوچھتے رہے باتیں ہوتے رہی آخر جھٹکتے جھٹکتے کہا کہ میں شعیب کو لینے آیا ہوں کیوں تو آپ چھوڑ کر گئے کہنے لگے اس کو کہنے لگے ماں کل سے روٹی نہیں کھائی اس کی ماں ماں نے کہا تیری کوئی ماں نہیں تو نے یہ بھی دیکھا میں نے بھی کل کی روٹی نہیں کھائی اس کا بیٹا لینے میرا بیٹا کون دے گا میں کس سے مانگوں سمجھ لگے بات پلٹ کے گئے اور اسے سے کہنے لگے کہ جہاں میرا بیٹا ہے وہیں تجھے رہنا ہو قبول ہے تو ٹھیک نہیں تو میں کوئی اور لے آؤں گا کوئی اور آ جائے گی میری ماں کے پاس میں نہیں جداؤ یہ معاملات ہیں ماں باپ وہ کہاں جائیں گے اگر آپ نہیں رکھیں بیوی کو یہ زہر پینا پڑے گا اگر آپ کی بیوی رہنا ہے اس پہ ماں باپ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی اپنی خوشی سے کسی دوسرے بچے کے یہاں وہ چلے جائیں تو چلے جائیں دھکے دے کے مت بھیجو ناراض کر کے مت بھیجو ویسے ان کی ہوتی ہے ماں باپ کی عادت ہوتی ہے عام طور پہ ایک بچے کے یہاں رہتے نہیں بدلتے رہتے ہیں کبھی ایک کے یہاں سالے کے یہاں رہے چھوٹی سی بات دوسرے کے یہاں چلے گئے لیکن جب وہ پلٹ کر آئے تو انہیں یہ تانا مت دو کھا کے آ گئے پھر انہیں سینے سے لگاؤ تو اگر آپ سالے ہیں اور بعض دفعہ آپ ان کا مطالبہ پورا نہیں کر سکتے تو اللہ تعالی اس بات کو جانتا ہے بعض دفعہ تم حق پر ہوتے ہو وہ تمہیں ناج سمجھ رہے ہوتے اس حالت میں جو بدا دیں گے وہ میرٹ پر چیک کی جائے گی کہ واقعی بیٹے نے یہ کام کیا جو وہ کہہ رہے ہیں یا نہیں اللہ ظالم نہیں اگر انہوں نے بات کو نہ سمجھ لی ہوتا ان کا مزاج اس قسم کا ہو جاتا ہے آپ نے ایک اچھی بات کہی ہے انہوں نے پلے باندھ دیے بس ذرا سی بات پہ ناراض ہو گئے اگر تم سال انتقال سالے ہیں اگر تم سالے ہو تمہارا کوئی قصور نہیں فینا حکان علی اللہ ابینا غفورا اللہ تعالی بخشنے والا ہے وہ میرٹ پہ چیک کرتا ہے تمہاری غلطی ہے یا نہیں پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ تم ماں باپ کے کہنے سے کسی پر ظلم کرو مثلاً بیوی ہے ماں باپ کو یہ کوئی ادھیکار نہیں ہے کہ وہ آپ سے ظلم کروائیں اس لیے کہ اللہ نے ظلم حرام کیا ہے اور ماں باپ کے کہنے پر اس کا ارتکاب نہیں کیا جائے لیکن معاملے کو ڈیل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ ظلم بھی نہ ہو اور وہ بھی ناراض نہ ہو یہ امتحان بیوی پر زیادتی بھی نہ ہو لیکن ماں باپ بھی ناراض نہ آپ اسے کم اسے کہیں کہ میں ٹھیک کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں میں پوچھتا ہوں اسے اور دو چار دن ان کے سامنے ذرا کھنچے کھنچے بھی رہے ماحول کشیدہ بھی رہے پتہ چلے ماں کو کہ میرا دکھ بیٹے نے کیا ہے اس میں کیا رجا بیوی سے اگر پہلے بات کی ہوئی ہو کہ میری اما جو ہے وہ اس طرح کہتے ہیں لیکن ماں ہے اب اس کا کو ناراض تو میں نہیں کرنا چاہتا تو اگر معاملات اس طرح ڈیل بھائی بیوی کو کے ساتھ حالات درست رکھنے کے لیے اگر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے تو ماں کو راضی کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے نورا کشتی نہیں ہو سکتی راضی کرنے میں اسے یہ پتا چلے کہ میرے کہنے پر اس نے ایکشن لیا اور بہو بھی کہہ سکتے ہے کہ انہوں نے بہت ڈانٹا آپ نے کیا کہا ان سے کہیں نا مجھے معاف کرتے وہ تو میرے پیچھے لگے ہوئے کل سے نہ کچھ کھا رہے نہ پی رہے نہ کوئی بات کر مزاج بگڑا ہوا ہے آپ اسے کہیں اب جب ماں آپ سے کہے گی نا بیٹا معاف کر دو چھوڑو اب آئندہ نہیں کرے گی نہیں ماں یہ کرے گی ایسا آپ پھر کہیں گی اس نے ایسا کیا نہیں نہیں مجھے اب لگتا ہے ایسا نہیں کرے گی اب جو سفارش آپ کی بیوی کے ذریعے ہوئی ہے بیوی نے ڈلوائی ہے ماں سے ماں بھی کوشش کرے گی کہ جب تک انتہائی حالات خراب نہ ہو دوبارہ آپ کو شکایت نہ کرے اس لیے اسی منہ وہ سفارش کر چکی ہے اپنی بہو کی آپ کے یہ معاملات ڈیل کرنے کے لیے آدمی کو محبت اور پیار کی ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کو لکھ تو ان کی تعاط مت کر لیکن یہ نہیں کہا کہ گھر سے نکال دے یہ نہیں کہا کہ انہیں جڑا کہ مار فرمایا صاحب ہما پھر دنیا معروفہ رہنا ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ معروف طریقے کے ساتھ بات بھی نہیں ماننی زوم بھی نہیں کرنا لیکن گھر کے اندر ان کو جھڑکنا نہیں ہے اس لیے وہ یہ سمجھیں گے کہ آج ہم محتاج ہوگئے اس لیے جھڑک رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ناجائز کیا بیوی کے ماں باپ مر جائے اگر ان کی وفات ہو جائے تو اس کے بعد کچھ عرصے تک ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر یہ بھی کہتے نا ہانڈی میں مر زیادہ تو رونا شروع کر دیتے میرا پیو مر گیا نا اس لیے آپ ایسا کرتے آپ بھائی پہلے آپ کے بدھے تو وہ مر کے ڈال کے دیتے لیکن وہ یہ سمجھتی ہے کہ آپ کو وارث ہو گئی ہے اس کا میکہ کوئی نہیں رہا اس کا باپ کوئی نہیں رہا بھائی اس کا کوئی نہیں ہے اس لیے یہ ضد کرتے ہیں ذرا ذرا سی بات مر گیا نا میرا پیو اس لیے آپ ایسا کرتے ہیں ماں باپ یہ سمجھتے ہیں پتا نہیں میں اس کے در پہ پڑ گیا اس لیے یہ منہ باہر سے آئے سلام کریں پہلے ان کے پاس بیٹھیں پہلے انہیں پانی کا پوچھیں انہیں احساس ہو کہ یہ اس گھر میں ہماری کوئی عزت وہ صرف روٹی نہیں کھاتے وہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں پیار چاہتے محبت وہ روٹی کھاتے ہیں کتنی ہیں آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں ادھر ادھر کی باتیں کریں کریں اپنی مرضی مشورہ ان سے لے لیں آپ کہ ابا جان یہ بات ہے امی جان یہ بات ہے وہ سمجھے کہ یہ ابھی ہمیں عقلمند نہیں سمجھتا ہے, بے وقف نہیں سمجھتا انہیں بالکل جو ہے وہ آئسولیٹ مت کریں گھر کے معاملات مشورہ کریں شادی کرنی ہے بچی دینی ہے بچے, بچے کا رشتہ کرنا ہے ان سے بات کریں اگر کہیں وہ بتاتے ہیں اور وہ جگہ مناسب نہیں ہے آپ انہیں معقول دلیل دے دیں کہ یہ ہے بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے میری رائے بھی اس طرف ہی ہے لیکن ہاں یہ, یہ, یہ, یہ خرابی ہے بچ اور کے باپ کی بات کو رد نہیں تو یہ سارے معاملات جنت ایسے نہیں مل جاتی کیا کسی نے کہا پل پلسرات پر سے گزر کے جنت میں جاؤ گے یہ پل رات ہیں یہ دنیا کے پلسرات جو یہاں گزر گیا وہی وہاں گزرے گا جو جہاں گرا وہاں ایکشن ریپلے ہوگا اصل دنیا میں گرے گا وہاں اس کا ایکشن ریپلے ہوگا ماں اور بیوی کے درمیان یہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز رشتہ ہے ادھر بھی میگنیٹ لگا ہوا ہے ادھر بھی میگنیٹ لگا ہوا ہے دونوں ہیں یہ میرا ہے میرا حق ہے اور درمیان میں ایک تم ہو جس نے سیراتے مستقیم پر قائم رہنا ہے اس کو بھی توڑ کر دینا جتنا رب نے مقرر کیا ہے اس کو بھی توڑ کر دینا جتنا رب نے مقرر کیا ہے رائٹ یا لیفٹ گرنا نہیں یہ ہے پل سراد ان معاملات کو چکر یہ معمولی نہیں ہے اس پل سرار سے گزر کری جنت میں جاؤ گے اور بیوی بی اس پل سراد سے گزر کر جنت میں جائے گی تیری ماں کے قدموں میں اور اس کی جنت تیرے قدموں میں رکھ ہے ایک دفعہ ایک اونٹ نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تو صحابہ نے کہا کہ حضور یہ جھنور ہو کے آپ کو سجدہ کر رہا ہے ہم نہ آپ کو سجدہ دیا کریں ہم نے فرمایا سجا صرف اللہ کا حق ہے اگر مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ شوہر کو سجدہ تو کہتے ہیں مجازی خدا بیوی پر اس کے ماں باپ سے زیادہ اس کے شوہر کا حق اس کی جنت اس کے شوہر کے قدموں میں ہے آپ اندازہ کر لیں کہ اگر سجدے کی کوئی اجازت دی جاتی مخلوق میں سے تو بیوی بی کو یہ اجازت دی جاتی شہر کو سجا کر آپ نے فرمایا جو عورت نماز روزے کا اہتمام کرتی اور اپنے شہر کو راضی رکھتی ہے میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گی کتنی بڑی بات ہے اور آپ نے فرمایا میں مِّن مَن اور اے تو میں بہت توڑی ہوں گی جو یہ کام کر چور کی خدمت چور کی تابے ویسے تو سارے احسانات آپ پر گنواتی ہیں انہوں نے, انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ان کے ساتھ عورت کی جنت اس کے شوہر کے قدموں میں اس کی رضا میں ہے اور اس کی جنت ماں باپ کی رضا میں قدموں میں جنت دیتا چلا گیا ہے. وہ اس کے سامنے جھکے گی اس کی رائے کو فوقیت دے گی اپنی رائے کو کم تر کرے گی تو جنت لے گی اور یہ ماں باپ کی رائے کے سامنے جھکے گا تو جنت لے گی. تو پہلے یہ معاملات طے کر لینے چاہیے آپ جہاں یہ دیکھتے نا تعلیم کتنی ہے جی جس سے شادی کرنی ہے فوٹو دیکھتے ہیں خوبصورت کتنی ہے جی قد کتنا ہے جی یہ بھی دیکھیں وہ ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہے یا نہیں اپنے ماں باپ کو اس نے جوتے پہ رکھا ہوا تو تیرے ماں باپ کو سر پر نہیں بٹھائے گی یہ ماں باپ کو پہلے شامل کیا کرو بلکہ اونٹ کے گلے میں بلی باندھ دو میری ماں باپ کی خدمت کرے گی تو جی اب اسے صبر کرنا ہے دو چار سال دس سال جتنے ارسو کے ساتھ ماں باپ ہیں اسے وہ رنگ روٹی پیریڈ ہے اس عورت کا اس بیوی کا وہ راضی بازی دنیا سے چلے جائیں تو اس نے شوہر کا دل جیت لیا وہ کہتا ہے اس نے میری ماں کی بڑی خدمت کی تہرحال شوہر کی خدمت شوہر کا حق بہت کم عورتیں ادا کر سکتی ہیں وقالین اور من کو نا نظارے تو میں بہت تھوڑی ہوں گی جس اور کا حق ادا کرنے والے وہاں سے نواب نصبی لالا صبح در تبدی رات رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین کو اس کا حق دو مسافر کو اس کا حق دو گویا جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے کچھ لوگوں کے حقوق تمہارے پاس رکھ دیے ہیں اللہ اس میں تمہارا امتحان ہے تمہارا کچھ بھی نہیں میں نے کہا تھا نا کہ اگلی منزل پہ جانے سے پہلے اس چیز کا آپ ورد رکھیں جزو ایمان بنا لیں کہ میں مٹی سے نکلا تھا میرے پاس کچھ نہیں میں گندگی کے قطرے میں تیرنے والا وہ چھوٹا سا دمدار کیڑا تھا جو نمک کے دانے کا پچاسواں حصہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے اور جو کچھ میرے پاس ہے اسی کا ہے میرے سمیت بلاہ سماوت یہ ایمان ہوگا تو اگلی منزل اسان ہو ورنہ وہ میری میری میری میری بار بار بریک لگتی رہے گی جام ہو جائے گی بریک شوز اس کو آئل دیتے رہا کرو اس کا آئل وہ فلوڈ اب تک کرتے نا بریک آئل کا بریک آئل یہ میرا ہے ہی نہیں میں آیا تھا تو لے کر نہیں آیا تھا جاؤں گا تو لے کر نہیں جاؤں گا میرا نہیں میرے پاس کس نے رکھوا دیا ہے اب اس نے کہا کہ اتنا فلاں کو دینا اتنا فلاں کو دینا اتنا فلاں کو دینا دیکھ کے چلے جا رشتہ دار کو اس کا حق دو کوئی تمہارا رشتہ دار غریب ہے محتاج ہے فقیر ہے تمہارے پاس جو پیسہ ہے یہ تمہاری عقل کا نتیجہ نہیں ہے یہ بات کارونی جو صحیح کی ہے اس کا مظہر ہے کارون نے یہ بات کی اب کہا زکا دو اللہ کا حق دو اس نے کہنا اوتی تو ہو لائل میں, میں نے تو اپنی تکنیک سے کمایا یہ درمیان میں اللہ کہاں سے آ گئے شاہدہ کی قوم نے کہا کہ تم بھی ہمیں یہ کہتے ہو ان والنا مان شاہ اپنی مرضی سے اپنے مالوں میں اپنے مالوں میں والنا اپنے مالوں میں تو سروخ نہ کریں اپنی مرضی سے مال ہمارا ہو مرضی کسی اور کی ہو یا شاہی دعا سلاح تو کرتا ہم روکا نہ تو روکا مایا بدھا اباؤ نہ ہو ارن فا لا پھر بڑی خطرناک نمازیں ہیں تیری تیری نمازیں یہ کہتی ہیں یہ قانونی نفسیات کہ میرا ہے اپنے علم سے کمایا جو آپ کے پاس ہے آپ نے اپنی ٹیکنیک سے نہیں کمایا اللہ نے دیا ہے اور اللہ نے آپ کا امتحان لینے کے لیے آپ کے پاس کسی کا حصہ بھی چھوڑ دیا جیسے آپ بچے کو دیتے ہیں ایک ذرم چار بچے آپ کہتے ہیں بیٹا چار چرانے سارے لے لیں امتحان کس کا ہو گیا بڑے کا جس کو آپ نے دیا ہے اور اگر وہ پورا درم ہی کھا جاتا ہے اس لیے کے قبضے تو اس میں ہے نا قبضہ مال کی تو ہے ڈی جی نہ ہو لیکن فیکٹو تو اسی کا قبضہ ہے نا وہ درم کا مالک ہے لیکن اصل مالک کون ہے درم کا آپ جس نے دیا اور تقسیم بھی کر دیا کہ پسر سر چار چار آنے لینے ہیں اصل مالک اللہ ہے تیرا وہی تھا جو کھا لیا استعمال کر لیا ہے باقی جو تو بچا بچا کے رکھ رہا ہے وہ تیرے مقدر میں اگر ہے نہیں تو اس نے جانا ہے یا تو کسی کا حق دے دے یا پھر یہ جب تیرے سے جائے گا تو پھر تکلیف دے کر جائے گا جانا تو اس نے ہے ایک سو درم تیرے پاس ہے اس میں تیرے پچیس گرم پچہتر غریبوں کے پچاس غریبوں کے تو وہ پچہتر کیسے نکلے گی وہ جی کوئی ٹیومر ہو گیا جی وہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے جی اگر تو وہ پچہتر دے دیتا کسی غریب کو تو وہ پچہتر نکالنے کے لیے تیری ٹانگ نہ توڑی جاتی تیرا بیٹا بھی مار نہ ہوتا اس کی ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تیری بیٹی کو ٹائیفائڈ نہ ہوتا یہ اس لیے ہوا ہے کہ تھی وہ پچہتر دیرم نکلوائے جائے وہ دو چار ہزار درم نکلوایا جائے کیوں کہتے ہیں صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے اس لیے ٹال دیتا ہے تیرا وہ نکلنا ہوتا ہے تو خود بخود برزار رغبت کیا دیتا ہے اللہ یہ میرے غریبوں کا حصہ ہے تیرے لیے دیر والا کہتے ہیں تیرے گھر کو سیفٹی مل جاتی ہے تیرے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے تو دیکھے نہ دیکھے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے اسکول جائے جہاں جائے وہ نگرانی کرتا ہے اس کے باپ نے ہاق ادا کر دیا انشور ہو جاتا ہے کون انشور کرتا ہے اللہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سیدھے طریقے سے تم دوسروں کا حق ان کو دے دو اپنے گھر کو مصیبت سے بچا لو دوسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ رہے گا نہیں تیرے پاس جانا ہے میں کبھی پروسٹیٹ کا آ جی کبھی گردے میں پتھری آ ہے جی کبھی پتے میں پتری آ ہے جی کبھی آنکھ چلی گئی ہے جی وہ بنوانی ہے جی ساری زندگی اسپتالوں کے بھی چکر کارتا رہے گا پیسہ بھی نکلتا رہے گا تو صحت مند ہوتے ہوئے کیوں نہیں نکال دے آ جا اس کا حق اس کو دے اچھا وہ اسپتالوں میں لگائے ہوئے کہ سواب بھی کوئی نہیں وہ تو نکلوایا جاتا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر سے کوئی کام نہیں بنتا نظر کے ذریعے تو غریب کنجوس سے مال نکلوایا جاتا ہے یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے میں دو در مسجد میں دوں گا ویسے نہیں دے سکتا تھا پھنس گیا نا کام اب وہ نظر اس سے کام اس کا ہونا ہی تھا لیکن اس نے اس کو ثواب کے ساتھ نہیں جوڑا اس کے ساتھ جوڑا میرا پتر پاس ہو جائے میرا فلاں کام ہو جائے اب اس کا کام ہو گیا اس دو ہزار دن مسجد کو دے دیا سواب کوئی نہیں لیا رائی کے دانے کے برابر سواب نہیں ہوا ہاں ویسے ہی دے دیتا تو ایک ان کی قیمت جنت میں ایک محل نظر کے ذریعے تو آدمی سے مال نکلوایا جاتا ہے بندگی کا طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت نماز نفل سلاط الحاجت پڑو اور اللہ سے روکے کہو کہ اللہ میرا یہ کام کرتا تو میرا یہ کام کرے تو دو نسل پڑھوں گا تو نہیں پڑھے گا تو خدائی نہیں چلے گی یا پہلے اس نے جو تیرے ساتھ احسان کی اس کے سارے تنہیں پڑھ لی ہیں اور وہ جو کام کرے گا تیرے دو نزلوں کی لالچ میں ہی تیرا کرے گا یہ بنیے پن کی سوچ ہے بندے کی سوچ کیا ہے وہ دور کا تو نماز نفل پہلے پڑھتا ہے گلام بن کے جاتا ہے دربار میں کہتا اللہ میرا کام یہ طریقہ ہے نفل کے ذریعے دروازہ کھلواتا ہے وہ اصلاح تو میں اراد نماز مومنوں کے لیے رب کے دربار میں حاضری کا ذریعہ ہے کوئی فرشتہ نہیں روکتا روکو ایسے کہاں جا رہا ہے یہ نائب اور اس کے آقا کا معاملہ ہے بھائی یہ دیپتی کا اور سینئر کا معاملہ ہے یہ بندے کا وہ سرائے کا واسرائے کا اور بادشاہ کا معاملہ ہے کنگ کا معاملہ ہے کوئی فرشتہ رستے میں نہیں کھڑا ہوتا نہیں دو نفل کے ذریعے دروازہ کھلواؤ دربار میں حاضری دو اپنی درخواست اس کے آگے رکھ دو اللہ میرا کام ان ہوگا یہ ہے سلاۃ الحاج ایک وہ پھنے خانی یہ کام کر دو تو میں پچاس نفل پڑوں گا اور اگر نہ ہوا تو پھر نہیں نہ پڑے گا وہ ظاہر بات ہے تو اس نے نہیں پڑا تو بڑا نقصان ہو گیا پھر اللہ کا اور اگر اللہ اپنا نفع دیکھنا چاہتا تو اسے تیرا کام کرنا چاہیے تاکہ نفل پڑے اور پھر سورج کو تھوڑا سا فیول ملے تیرے نفل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں تو یہ طریقہ ہے قربا حق کا ہوں رشتے دار کو اس کا حق دو الرب و جو جتنا زیادہ نزدیک ہے اس کا اتنا تجھ پر زیادہ حق اس لیے زکات بھی اگر اپنے رشتہ داروں میں دی جائے تو دوہرا ثواب ہوتا ہے پھر اگر ان کی خدمت کی جاتی رہے ان کا حق دیا جاتا رہے تو اپنے معاملات میں وہ آپ کی رائے کو وزن دیں گے مثلا وہ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں بیٹے کہ, آپ کہ وہ گھر ٹھیک نہیں ماحول ٹھیک نہیں ہے تو آپ جب مشورہ دیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ یہ آدمی ہمارا ہم درد ہے اور یہ کو بات کہہ رہے تو ٹھیک کہہ آپ کسی کو دمڑی نہیں دیتے صرف مشورے دیتے کوئی نہیں مانے آپ انفاق کرتے رہیں گے مصیبتوں میں ان کی مدد کرتے رہیں گے تو آپ کی رائے کا وہ احترام بھی کریں گے دین کی تبلیغ بھی ہو جائے گی وہ سمجھ لیں کہ وہ دین جو اس آدمی کو دینے پر ہم کرتا ہے اگر وہ دین یہ کہتا ہے کہ پردہ کرو تو ٹھیک ہے تو آت القربہ حق کا ہو یہ ان کا حق ہے تیرا احسان نہیں ہے اللہ دین افیم والن حق معلوم جن کے مالوں میں حق معلوم ہوتا ہے نفا حق ہوتا ہے نسائل والمحروم محروم کے لیے اور سائل کے لیے محروم وہ ہوتا ہے جو محنت تو کرتا ہے بیچارہ مشقت تو کرتا ہے صبح شام تک لیکن پوری نہیں پڑتی ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتا ہے اسے سپورٹ دیتے رہتے رہتے جیسے ایک بیٹری ایک گاڑی کی کمزور ہو سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو پھر دوسرے کی بیٹری کے ساتھ لگا کے سٹارٹ کر دیتے اس کی گاڑی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ معاشرے میں مسلمانوں کی گاڑی رکے نہ ایک دوسرے کی بیٹری سے چلتی رہے لے کے دولت پونا اب بہنا لگ نہیں آئے کو تاکہ دولت تمہارے گلاب تمہارے امیروں ہی کا کھیل کر نہ رہ جائے انہیں میں سرکل نہ کرتی رہے انہیں کے اندر اس کا سائیکل نہ رہے بلکہ جس طرح سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک خون سرکولیٹ ہوتا ہے تب یہ وجود زندہ رہتا ہے ورنہ یہ گردے اور یہ پھیپڑے اور یہ جگر کہے کہ پاؤں کو کیا ضرورت ہے خون کی یا انگوٹھے کو کیا ضرورت ہے خون کی کیوں دے اس کو تو پاؤں کو گینگرین ہو جائے گی اور ہو سکتا کہ آخر میں یہ گردے صاحب کو بھی قبر میں جانا پڑے جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح اگر یہ دولت پورے معاشرے کے اندر سرکولیٹ ہوتی رہے تو سوسائٹی کو گینگرین نہیں ہوتا چلتی رہتی ہے مشتاق معاشرہ ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں اس قسم کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے ملکوں کی بنیاد پر بھی کافروں کو دیتے ہیں کافروں سے لیتے ہیں مسلمانوں کے یہاں کوئی ایسا بینکنگ سسٹم نہیں کہ مسلمان ملک ایک دوسرے کو قرض دے دیا کرے کردے حسنہ کے طور پر حالانکہ ہمارے ایک ایک ملک کے چھیاسی چھیاسی ارب ڈالر جو ہے پڑے ہوئے ہیں ان کے بینکوں میں ہمارے پیسے پر ان کی پریشت چل رہی ہے لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم پھر وہی پیسہ اپنے مسلمان بھائی کا پیسہ اپنا سب کچھ گروی رکھے اپنی اٹانمی بھی ہم گرا کے حاصل کرتے ہیں ہماری ریل کے کرایے وہ مقرر کرتے ہیں ہماری ایئر لائن کے کرایے وہ مقرر کرتے ہیں ہمارے بجلی کے نرخ وہ مقرر کرتے ہیں تو آزادی کس کو کہتے ہیں کہاں کھائی جاتی ہے کہاں ملتی ہے یہ جب تک آپ کا پاس اپنا پیسہ نہیں ہوگا آپ اپنی مرضی کا مکان نہیں بنا سکیں گے جسے جس آپ قرض لے کے بنا رہے ہیں وہ کہے کہ یہ کھڑکی یہاں نہیں ہونی چاہیے یہاں ٹھیک لگتی ہے آپ کو کرنا پڑے گا پیسہ جو لینا ہے اس کی رائے کو وزن تو دینا پڑے گا اپنی کرنے کے لیے اپنے چولہے میں اپنی ہانڈی میں چاہے دال ہی ہو لیکن ہونی چاہیے آتے جل قربا حق کا ہو یہ حق ہے ان کا آپ نے دیا تو کوئی احسان نہیں کیا ہے انہی کا حق تھا لیکن چونکہ آپ نے ایمان بالغیب بنیاد پر دے دیا ان دیکھے اللہ نے آپ سے کہا آپ نے عمل کر لیا اس نتیجے میں آپ کو اس کا عبد ملتا ہے وَلَا اسے الم تو اللہ میں نہ توڑاؤ یا تو یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو فالتو سرپلس ہے ہمارے یہاں تو بلینز بھی ہو جائیں تو سرپلس کوئی نہیں ہوتے سرپلس سے مراد یہ اگر لی جائے گا آپ کی ضرورت سے زیادہ تو ہماری ضرورتیں لمبی ہوتی چلی جاتی آپ کی ضرورت سے مراد آپ کی آپ کی چھت ہے آپ کے گھر کے اخراجات ہیں اس کے علاوہ جو سرپلس ہے آپ کے پاس آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں اس کی بھی آگے اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتائی ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ سارے کا سارا اٹھا کے پھینک دو مدد کرتے رہو اگر نہیں کرو گے تو وہ پیسہ نکلنا چاہتا ہے پیسہ دکھاوا مانگتا ہے پیسہ ارض دیتا ہے کرپشن کی طرف بھائی میں بھی اگر وہی کر رہا ہوں دوسرا غریب بھی وہی کر رہا ہے تو پیسہ کہے گا تم کیسے امیر ہو امارت یہ چاہتی ہے کہ جب شادی ہو تو ڈھول باجے ہوں ڈمڈما ہو بڑے بڑے کنجر بلائے جائیں اس پہ جتنا مہنگا کوئی بلا سکتا ہے اتنی زیادہ خوش ہوتا ہے ویڈیو بنائی جائیں اور لڑکی کو جو جیس دیا جائے اس میں پھر اس کو جو بہنس دی جائے اس کے کڑے بھی سونے کے ہوں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اس کے پاس پیسہ ہے اس وقت دنیا میں نوے فیصد خرابیاں جو ہے وہ پیسے والوں نے ایجاد کی ہوئی ہیں اور دس فیصد غریب جو کر رہے ہیں وہ بھی بچارے فیشن کے طور پر کر رہے برائی ہمیشہ ایجاد جاد پیٹ بھرا شخص کرتا ہے غریب بےچارا تو اس کو فیشن کے طور پر کر کے طور بناتا ہے چاہے قرض لے کر کرے جب بھی کوئی بستی دبا ہوتی امر نام پر تدمی اس بستی کے پیٹ بھرو نے فجور کیا غریب آدمی کا گنا کیا ہوتا ہے وہ صبح سے شام تک ویگن کے ساتھ لگا رہتا ہے بچارہ گریز میں اس کا منہ جو ہے وہ رگڑا رہتا ہے نماز کوئی نہیں پڑتا یہ ہے نا غریب کا گنا گناہ دیکھ کا گنا اس کی ذات کے لیے نقصان دہ ہے امیر کا گناہ اس سوسائٹی کے لیے گنا جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے ایڈورٹیزمنٹ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے فیشن دیکھ لوگوں کو وہ سگریٹ جو ہے وہ پیتے ہوئے دکھاتے ہیں کیوں دکھاتے تاکہ غریب اس کو دے کے اپنے ساتھ میں محرومی کو اسی اسٹائل میں سگریٹ پی کر پورا کرے میں بھی رائل فیملی میں سے ہو گیا ہوں دانے پی رہا ہوں وہ کہتے نہیں دی اے پارٹ آف ایت. تم بھی اسی کا حصہ بن جاؤ اس منظر کا غریب آدمی بیچارہ سولہ سترہ روپے کی دیہڑی لگا کے سگریٹ پی کے آنکھیں بند کرتا ہے تو اپنے آپ کو وہ پارٹ بنا لیتا اسی سوسائٹی ایجاد یہ کرتے کیوں کرتے پیسہ کہتا ہے جیب میں ہے نا شیطان ذرا سا بٹن دباتا ہے جیب میں پیسہ ہوتا ہے تھوڑا کام پیسے کی ارد کرتی ہے تھوڑا سا دھکا شیطان لگاتا ہے بندہ بنا کر گریب آدمی کا سارا دن شیتان انڈر مارتا رہتا ہے اسٹارٹ کرتا رہتا ہے اور آخر میں جب اسٹارٹ ہوتا جب میں آپ مارتا پیسے ہی کوئی نہیں ہوتا شیتان کہتا وقت زیادہ اتنی دیر کسی امیر پر لگاتا ہو دس دفعہ گنا کروا چکا ہوتا تو یہ عمارت جو ہے جس گاڑی کا انجن جتنا زیادہ طاقتور ہوگا بریک کی ضرورت بھی اس کو اتنی ہی زیادہ ہوگی امیر کو بریک کی بہت ضرورت ہے انشاءاللہ شاء جمعے میں ہم اس سبزی اور اسٹاخ کے موضوع پر گفتگو کریں گے بافر رضا حمد اللہ رب اللہ